مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں اکمتبا پھر حاضر ہیں صورت القوثر کی تفصیل ہماری جاری ہے الکوثر کا معنی امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے اس حوالے سے ہم سن رہے تھے پچھلے دو سلسلوں میں کچھ فضائل اس امت کے مختلف بیان کیے گئے تھے ان اللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ مزید فضائل احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے وہ یہ عطا فرمائی گئی کہ ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے افراد رکھے کہ جن کی خیر و برکت اس امت کو حاصل ہوتی رہی اور اس کے اندر برکتیں موجود رہیں یعنی اس اعتبار سے کہ وہ ظاہری طور پر بھی اس امت کے اندر تشریف فرما رہے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں میں ہوں جس کے درمیان میں امام مہدی ہیں اور جس کے آخر کے اندر مسیح یعنی عیسیٰ رخ اللہ علیہ نبی و علیہ السلام ہیں اسی حوالے سے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبی و علیہ السلام ایک فرد اس امت کے بن کر تشریف لائیں گے اور آخری طیبہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ان میں سے بعد میں آپ کے سامنے کرتا ہوں حضرت جابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ راہ حق میں جہاد کرتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے امیر یعنی امام مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کرامت بخشی ہے کہ ان میں سے بعض یعنی کوئی ایک دوسرے کا امام ہوگا یہ حضرت سیدنا الیسیٰ علی نبینا و علی السلاط اس امت کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ ان میں سے بعض ہی بعض امام ہوں گے کوئی دوسرا ان کا امام نہیں بنے گا حالانکہ سیدنا العیسیٰ رف اللہ علی نبینا و علی الصلاط اسلام مسلمانوں کے بھی پیشوا ہیں ان کے بھی امام ہیں لیکن امام مہدی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس امت کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ علوہ کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے تو شہید عیسیٰ رسول علیہ و علیہ السلط استعم قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے اور اس وقت اس امت کے اندر با اعتبار مال کے اور با اعتبار اولاد کے بہت زیادہ فراوانی ہوگی بہت زیادہ برکتیں اس امت کو عطا کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے فضائل و کمالات میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن بالخصوص حضور علیہ وصلاۃ اسلام کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا اور طرح طرح کی فضیلتیں طرح طرح کی کرامتیں حضور علیہ اسلام کو ایسی عطا کی جائیں گی کہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوں گے حضور علیہلاۃ اسلام کو جو ایک عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوں گے آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا یہ جو مختلف روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آگے جا کے حضور علیہ السلاط اسلام سے آگے آگے جا رہی ہوگی یا حضرت بلال علی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز حضور علیہ السلاطا اسلام نے جنت میں اپنے آگے سنی اس طرح کی جو مختلف روایتیں ہیں اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام کا جنت میں جانا یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا بلکہ آپ بار بار جنت میں تشریف لے کر جائیں گے تقریباً چار سے پانچ مرتبہ کا تذکرہ تو مختلف احادیث کے اندر موجود ہے تو حضور علیہ اسلام کا جو بار بار جانا ہوگا اس میں پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلاق اسلام جنت کی طرف تشریف لے کے جائیں گے تو اس وقت آپ ہی سب سے آگے جائیں گے کوئی بھی آپ سے پہلے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا ہاں پھر جب دوسری تیسری چوتھی اور اس کے بعد جب آپ جنت کے اندر جائیں گے کہ اپنے امتیوں کو جنت کے اندر پہنچائیں گے ان کے مقامات جنت کے اندر بلند کروائیں گے تو اس وقت مختلف روایتوں کے مطابق کبھی کوئی آگے جا رہا ہوگا کبھی کوئی آگے جا ہوگا وہ بات کا معاملہ ہے ورنہ حضور اڑیہلاط اسلام یہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے اور آپ علیہ السلاط اسلام امبیائی کے نام علیہم السلام میں بھی یقیناً جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ فضیلت دی جائے گی کہ آپ کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی لہذا ایک حدیث پاک کے اندر ہے ارشاد فرمایا ان الجنت حوام اڈل علی امبیام السلام حتا اد خدا وہ اڈ المی امتی یعنی جنت میں داخل ہونا تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں حرام سے مراد یہ کہ وہ اس کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ میں اس جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں میں داخل ہوں گا اس کے بعد دیگر امبیائی کرام رام علی اس میں داخل ہوں گے اور فرمایا کہ ہر امت کے اوپر جنت کے اندر داخل ہونا اس وقت تک حرام رہے گا جب تک کہ میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے گی یعنی امت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا اس امت کے فضائل میں سے یہ بیان کیا گیا کہ الاولون والآخرون کہ ہم پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں آخر اس اعتبار سے کہ ہمیں سب سے آخر کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے سب سے آخری امت ہمیں بنایا گیا ہے اور پہلے اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اس امت کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے اس امت کا ہوگا اور سب سے پہلے اس امت کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا یعنی اس امت کو کم سے کم آزمائش کا آخرت کے اندر سامنا کرنا پڑے گا بنسبت دوسری امتوں کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت یہ برکت یہ شرف و منزلت عطا کی گئی ہے کہ جب تک یہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے دیگر امتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی امت کی ایک فضیلت اس طرح ظاہر ہوگی کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا اور امبیائی کے رام علیہ سے سوال فرمائے گا حالانکہ وہ جانتا ہے وہ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کر دی تو انبیاء کرام علیہ السلام ارض کریں گے کہ جی ہم نے تیرے احکام کو پہنچا دیا تو اب ان کی امت اس سے سوال ہوگا تو وہ انکار کریں گے وہ جھٹلا دیں گے اس وقت بھی اپنے انبیاء کرام علی السلام کو کہ نہیں انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی ہمیں احکام نہیں پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جانتا ہے اسے سب چیزوں کا علم ہے لیکن خجت پوری کرنے کے لیے وہ انبیاء چی رام علیہم السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں تو انبیاء کرام رام علیہم السلام کہیں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ یہ دے گی لہذا ہماری امت کو لایا جائے گا اور وہ آ یہ کریں گے کہ یقیناً انبیاء چرام علیہم السلام نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی اس پر جو پچھلی امتیں ہوں گی وہ ارض کریں گی کہ یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے ہیں انہیں کیا معلوم کہ ان انبیاء کرام علیہ وسلم نے تبلیغ کی یا نہیں کی ہمیں احکام پہنچائے یا نہیں پہنچائے اس پر اس عمر سے سوال ہوگا تو وہ یہ عرض کریں گے اللہ کے بارگاہ میں کہ ہمیں اس چیز کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے دی ہے اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو جھٹلانے کا کسی کے وقت میں نہ ہوگا کہ حضور علیہ سلاح السلام کی گواہی کو جھٹلا سکے کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ آپ کا علم اس وقت سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوگا تو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی کے ذریعے اس امت کی شرف و منزلت کو بیان کیا جائے گا مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے گا اس طرح کے اور فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے اس بات کو واضح فرمایا تھا ان کی کتابوں کے اندر بھی اس امت کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا گیا تھا جب اس امت کی برکتیں اس امت کی فضیلتیں انبیاء کرام رام علیہ السلام نے دیکھیں تو سیدنا البوسہ علی نبینا و علیہ السلام اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے یعنی ایسی فضیلت والی امت ایسی برکت والی امت کہ جو اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی کرامتیں عطا فرمائے گا تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ نبینہ علیہ السلاۃ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلاط اسلام سے فرمایا کہ یہ تو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی امت ہے یہ میں تجھے کیسے عطا کر دوں یعنی یہ تو حضور علیہ وسلاط اسلام کو عطا کر دی گئی ہے لہذا آپ کو یہ امت نہیں دی جا سکتی تو حضرت سیدنا البوسا علی نبینہ علی اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے مجھے اس امت میں سے بنا دے نئی یعنی فرض ہونے کی تمنا اللہ تبارک و کی بارگاہ میں عرض کی اور امام تقیج الدین سبکی امام تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنے رسالے کے اندر واضح کیا ہے کہ تمام کی تمام ابیائی کرام علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت ہی ہے یعنی جو بھی نبی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہے قرآن حمید میں اللہک و تعالیٰ نے اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہو تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا اس آئےت کے اندر اللہ تبارک وطالیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لے کر آئیں گے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور ان کو حضور علیہ اسلام پر واضح طور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے اور آپ کی امت میں واضح طور پر شامل ہونے کا موقع یہ معراج کے وقت ملا جب تمام کے تمام انبیاء کرام رام علیہ السلام مسجد اقسا کے اندر جمع ہوئے اور حضور علیہ السلاک اسلام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کی تو اس سے ان کا اس طرح مقتدی بن کے نماز ادا کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ہم تمام کے مقتدہ پیشوا اور امام ہیں اور ہم تمام کے تمام ان کے پیچھے چلنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ فضیرت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کرام رام علیہم السلام نے حضور علیہ السلاطلام کی امت میں ہونے کی تمنا کی ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے در سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام فضائل اور کمالات یقینا ہمارا اس کے اندر کوئی کارنامہ نہیں ہے اس میں بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ وسلاۃ والسلام کے صدقے میں یہ فضائلوں کا کمالات عطا فرمائے اس کے علاوہ اس امت کا بہتر ہونا یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کریں یہ لوگ نیکی کی دعوت دیں برائیوں سے روکیں ورنہ ظاہر ہے کہ جس طرح کے انسان ہم ہیں اسی طرح کے انسان یہ پچھلی امتوں کے اندر دیگر امتوں کے اندر ہوا کرتے تھے تو با اعتبار جسم کے با اعتبار کام کاج کے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ پچھلے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے قوت و طاقت یہ زیادہ ہوا کرتی تھی تو ہماری امت کو جو فضیلت دی گئی وہ اسی بنیاد پر دی گئی کہ ان کی جو عبادت ہے ان کی جو نیکی ہے ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو فضیلت دی جائے اب ظاہر ہے کہ اگر ان کاموں کو ہم نہیں بجا لائیں گے تو جو فضیرت عطا کی گئی ہے جو برکتیں عطا کی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ہمیں حصہ نہ دیا جائے ناؤز بلّہ ناؤ باللہ اس سے کہیں محروم نہ کر دیا جائے لہذا ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا چاہیے بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس امت کی فضیلت کی بنیادی وجہ بیان کی وہ یہ کہوفی وطن ہُویل عن المنکر تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہوئے تو این و نب اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اس کو ہم اپنا شعار بنا لیں اور اس کا بہترین ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس ماحول سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو الحمد یہ تحریک کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے برائی سے روکنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس ہستی کی برکت سے اللہ تبارک تعالی نے یہ فضیرت ہمیں عطا فرمائی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ذاتیں گرامی اللہ تبارک و ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم